بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه سلام على سيدنا رسول وخاتم النبيين وبعد قول بلا سميع عليم تشيطان رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان هذا من روي عنه كونتو عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر سمع صحابي رحمه الله عليه رح. فائلین فجر کے درائل اور ان کے مستل روایات کے جوابات دے رہے ہیں سے کچھ روایات کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس عبارت کے اندر عبد الرحمان بن بکر کی جو روایت تھی آپ کے سامنے ہے عبد الرحمان بن بکر کی روایت اپنے سامنے سب کو رکھتے رہیں گے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو نمبر وار بتایا ہے عبد بن ابی بکر کی روایت یہ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے لیے دعا بھی کی اور مکہ میں جو مسلمان کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف نہ کی. امام کہا کہتے ہیں کہ خود ان کی روایت کے اندر منسوخ ہونا موجود ہے منسوخ کا تذکرہ خود موجود ہے بکر کی روایت میں ہی وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ آیت ناظر فرمائی تو پھر اس کے بعد آپ نے قنوط الفجر نہیں پڑی چھوڑ دی اس کو اس سے تو خود واضح ہو گیا کہ قنوط الفجر کیا تھی پہلے اس کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا دیکھیے لہٰذا ہمارے مخالفین اس روایت سے نہیں کر سکتے آپ جی سے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے روایات ہیں ان میں سے عبد الرحمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے بھی ہی اللہ تبارک اپنے سے اور ہی کو کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں پر چاہے تو اللہ, عذاب دے تو اللہ ان کو معاف کر دے ان کی تو قبول کر دے فی فی ترک فی اس روایت کا فضر کیا ہے اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے اسی طریقے سے اکرابی ہیں خفاف ابن ایما رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت آپ کے سامنے گزری ہے تین سندوں کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خنوت فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کے تقبیر کہہ کر کے سیدھا سجدے میں چلے گئے اس کا جواب دیتے یہاں سے ممتاحی رحمت اللہ علیہ دیکھیے اس سے پہلے ہم نے عبداللہ بن عمر کی روایت کا جواب دیا ہے اور اسی طریقے سے عبدالرحمان بن ربی بکر کی روایت کا جواب دیا ہے تو یہ جو خفاف ابن ایما کی روایت ہے ایما کی روایت اس کے بھی وہی الفاظ ہیں جو عبد اللہ بن امل کی روایت اور عبد الرحمان بن نبی بکر کی روایت کے الفاظ ہیں ان میں بھی وہی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے آپ رقو سے اپنا سر اٹھایا اس کے بعد آپ نے یہ بد دعا کی پہلے دعا کی کہ اسلم سالمہ اللہ یعنی قبیلہ اسلم اور قبیلہ کا دعا کی اور سید کی بد دعا کی اور اس کے بعد مزید کچھ قبائل کے نام لے کر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی لیکن جب اس طرح کی ہی روایت خود منسوخ ہوگی جس کے بارے میں ہم تبصرہ کر کے آ چکے عبداللہ بن عمر کی روایت کے جواب میں عبد الرحمان ربی بکر کے روایت کے جواب میں بھی تو جب وہ روایات منسوخ ہوگی تو یہ خفاب اپنے خفایم کی روایت کی جس میں حدیث کا یہ آیت کے نظول کا تذکرہ ہی نہیں ہے یہ تو بطریقہ اولہ کیا ہوگی منسوخ ہوگی کی کیونکہ اس کے الفاظ بے نہیں ہوئی یہ الفاظ ہیں جو عبداللہ بن نبی بکر عبدالرحمان بنبی بکر اور عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ٹھیک ہے جب وہ روایات منسوخ ہو گئیں تو اس اب خفاق خفافی اما کی روایت کے بھی وہی الفاظ ہیں اور وہی تذکرہ ہے تو یہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گی منسوخ ہو جائے گی لہٰذا اس سے بھی استدار کرنا کی درست نہیں ہوگا وہ کا ناحد و منروبی آن لوگ جب اللہ حضرات کے جو صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کنوت کو ان میں سے ایک خفاف ابن اماں ہے اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل کا تذکرہ کیا فقیرہ اس حدیث و نے لوگوں پر لانت فرمائی ہے کہ جن لوگوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان اور وقد فی حدیث ان دونوں حضرات نے اپنی حادث اور اپنی مرویات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی کون سی بلی آئے اور عبارت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میں عبارت کا مطلب آپ کو بالکل واضح آنا چاہیے اور ترجمہ بالکل واضح ہونا چاہیے کس عبارت کا کیا ترجمہ اور کیا مطلب ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں کو زبانی شروع میں کر کے تو پھر بس عبارت پڑھتا رہوں میں آپ کو اس کے بعد بھی ترجمہ بھی کرواتا ہوں حفیح حدیث و کما فی حدیث کہتے ہیں کہ ان دو ان دونوں احادیث میں جب نسخ کا اعتبار ہے کمافی حدیث خفاف نیما ان دونوں میں بھی ایسی نسخ ہے جیسے خفاف نیما کی روایت اولا من حدیث ابن اما جبکہ وہ دونوں روایتیں ابن ایم کی روایت سے کیا ہے زیادہ یعنی بہتر ہے اور فیض زیادے کا وجود قنوط بھی کیا ہے قنوت کا چھوڑ دینا واجب اور ضروری ہے لہذا جب خفاف ابن کی روایت وہی روایت ہے جب عبداللہ بن عبد بن عمر اور بن عبداللہ خان بن ابو روایت کر رہے ہیں تو جب وہ دونوں منسوخ ہیں تو یہ بھی کیا ہوگی خود بہت منصوب ہوگی ہو اس سے استقبال کرنا درست نہیں ہوگا آحَدُ مَنْ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کے سامنے ہیں اور اس میں مزید اضافہ یہ تھا کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عبد نے آزاد کی روایت کا کیا جواب ہے وہاں پر صرف اور صرف ان کی روایت میں صرف اتنا تذکرہ ہے کہ آپ نے مغرب اور فجر میں فرمائی بس باقی کے حوالے سے ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ کون سی قنوت ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی قلوت ہو کہ جس کو عبداللہ بن الرحمن اور عبدالرحمٰن نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یقین کے ساتھ اور کئی سارے حضرات نے روایت کیا ہے تو ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہو چکی ہے منسوخ ہو چکی ہے خود انہی حضرات کی روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کا جواب تو پھر وہی ہو جائے گا لیکن خود حضرت برائب نے آزم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں چونکہ مغرب کا بھی تذکرہ ہے کہ مغرب کی بھی قنوط فرمائی تو ہمارا جو مد مقابل ہے مخالف کی جو دلیل ہے ہمارا جو مخالف ہے یعنی شفاف وغیرہ رحم حضرات ہمارا جو مد مقابل ہے وہ بھی مغرب کی نماز میں قنوت کو منسوخ مانتے ہیں مغرب کی نماز میں قلوت کو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی روایت میں مغرب کا بھی تذکرہ اور فجر کا بھی تذکرہ ہے مغرب کی نماز کے لیے آپ منسوخ کا حکم لگاتے ہو اور فجر کے لیے نہیں لگاتے ہو تو یہ کہاں کا انصاف ہے جب مغرب کے لیے جو حکم آپ منسوخ کا لگا رہے ہیں تو وہی کس کا حکم ہونا چاہیے فجر کا بھی ہونا چاہیے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ مغرب میں منسوخ مانتے ہو تو اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ فجر بھی کیا کریں ایسے ہی منسوخ مانیں ہے دیکھیے ذرا بڑا اچھا جامع جواب ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفجر والمغرب حضرت نے والی سے تو یہ روایت کی کہ مغرب اور فجر میں آپ نے فرمایا کرتے تھے لیکن بے اظہار کا ماں ہوا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ خنوت میں کیا ہوتا تھا یہ تفصیل اس میں نہیں ہے البتہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ استعمال موجود ہے روایت کیا عمل رواداری کا معاملہ کی سم منصف خزارے ہو بھی حادثہ مسکرہ بالا آیت کے ساتھ فقد کرن حدیث سے لیکن انہوں نے حدیث کے اندر مغرب اور فجر دونوں کو ملا دیا ہے کہ مغرب میں بھی کیا ہے کلوت ہے اور فجر میں بھی فکر ان رسول اللہ علیہ وسلم کا نے تو کہا کہ آپ نے دونوں نے کنوت فرمائی ہے اب دیکھے مخالف نا ہمارے مخالف کبھی اتفاق ہے ہمارے ہمارے ساتھ الا ان کا مغرب میں منسوخا یا جو آپ مغرب میں پڑا کرتے تھے جو آپ مغرب میں کیا کرتے تھے وہ کیا ہے منسوخ ہے منسوخ ہے ہو گئے یا ہو کسی کے لیے بھی آپ سے بات جائز نہیں ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں کیا کرے فنوج کرے یہ مخالف ہمارے کا کہنا ہے دلیل مخالف کا یہ بات کہنا ہی دلیل ہے اس بات کی انما کا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب فجر میں ایسا کیا ہے کہ اب کیا ہو چکا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے روایات ہیں ان کی روایت ہے, جو اس کی اس کا کیا جواب ہے تو یہاں سے انشاء ہم پھر پڑھیں گے اللہ ہوتا آل بہت سواڑی ہو اور اح